شقت السماء فکانت پھر جب قیامت کے دن آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کے مانند گلابی رنگ ہو جائے گا جب قیامت واقع ہوگی تو آسمان پھٹ پڑے گا اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پگھل کر تیل کے مانند بہنے لگے گا اور اس کا رنگ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح سرخی مائل گدلہ ہوگا جیسا کہ صورت المعارج آیت آٹھ میں آیا ہے یوم اس سمے اکل محل جس دن آسمان تل چھٹ کے مشابہ ہو جائے گا اور قیامت کی یہ منظر کشی یقیناً ایک نعمت ہے کہ آدمی اس دن کی ہولناکیوں کو یاد کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے سلی اللہ نے فرمایا کہ جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے